سورة البروج بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود اتل اصحبل اِدو مال و ہال مالون بل می نش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 یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے سب خوبیوں والا ہے جس کی آسمان اور زمین میں بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے اِنَّ الَّذِينَ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دی ہیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا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 ہل بل سود فیر و سمد بلفی تھی ولاح میہ بل هو قرآن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 لوہ محفوظ میں لکھا ہوا